تیسری بات فرمائی با اس واد نا موسا اربائی نہ اور جب ہم نے وعدہ لیا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام سے وہ وقت یاد کرو پہلے تو وہ وقت جب تم اس مصیبت سے نکلے پھر سے دوسرے وہ وقت یاد کرو جب تمہیں کیا ہوا آزمائش ہو رہی تھی وہ اس کی بحیرہ سے عبور کی وہ کیا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس کے موسا علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ لے لیا تیس راتیں تھیں پھر دس راتیں اللہ نے مزید بڑھا دی اس کو قرآن پاک میں آگے سورہ آرات میں بیان کیا گیا وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بات آ جائے گی سمت نخص اور پھر تم نے بنا لیا الجل بچڑا گائے کا بچہ من بعد ہی اس کے بعد ان تم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے چالیس راتوں کا وعدہ ازت موسا علیہ السلط سے ہوا اللہ کے ہاں وہ لینے گئے تورات اور پیچھے سے قوم نے کیا کیا جتنے زیورات تھے ان زیورات کو لے کر سامری نے پگھلایا اور بچڑا بنا دیا اور قرآن پاک میں آیا آگے چل کے اس نے کہا اللہ کم و الاح موسا تمہارا بھی خدا ہے اور موسا علیہ السلط کا بھی اور وہ بھول کے وہاں چلے گئے علیہ زبہ اللہ. اللہ نے فرمایا تم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے ظلم کس چیز کو کہا ہے بڑی اچھی بات ان فصرین نے لکھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ظلم یہ نہیں تھا کہ بچڑا بنا لیا ظلم یہ تھا کہ حلول کا عقیدہ یہ ان میں آ گیا کہ اللہ اس بچھڑے میں حلول کر گیا علیہ زب اللہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ کسی چیز میں حلول کر جائے یہ ہے عقیدہ ظلم ہاں جو بھی ہوگا اس میں شامل ہو جانا کہ خدا اندر بول رہا ہے اس کے سمجھ ظلم جو ہے وہ حلول کا عقیدہ تھا محض یہ غلطی نہیں کہ تم نے اس طرح کر لیا یہ غلطی ظلم نہیں اتنی جتنا ظلم یہ عقیدہ ہے حلول اور یہ اب تک پایا جاتا ہے اقوام میں ہندوؤں میں پایا جاتا ہے وہ بھی بہت سی چیزوں کے متعلق کہتے ہیں کہ خدا اس میں حلول کر گیا تھا عیسائیوں میں پایا جاتا ہے یہودیوں میں پایا جاتا ہے یہ ہے وہ انتم ظالمون تم ظلم کر رہے تھے اور نصرتی رحمتہ اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ ظلم کر رہے تھے یعنی عبادت جس جگہ جس کی ہونی چاہیے تھی جس ہستی کی عبادت ہونی چاہیے تھی عبادت کو وہاں سے ہٹا کر تم اس غلط جگہ پر رکھ رہے تھے ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھنا ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھنا تو عبادت کا اصل مقام تو اللہ کی ذات تھی نا اصل تو اللہ کا حق بنتا تھا تو انہوں نے اللہ کے حق کو وہاں سے ہٹایا اور بچڑے کے ساتھ لگا دیا تو اللہ نے انتم ظالمون، انتم ظلم کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے عقیدہ پہلے بنا لیا وہ سامری تھا جس نے یہ چیزیں کی اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ وہ سامری ہندوستان آ گیا تھا وہاں سے است موسا علیہ صلاحت اسلام نے اسے نکال دیا تھا اور پھر وہ ہندوستان آیا اور ہندوستان کے بھی قصے تاریخ میں ہی آتے ہیں سارے کہ یہاں آ کے اس نے حلول کے عقیدے کو رائج کیا صحیح ہو غلط ہو بہرحال مورفین لکھتے ہیں